اگر میرا آپ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کے درست ہونے کی کیا شرائط ہیں جزاک اللہ خیر بھائی نماز جنازہ کے درست ہونے کی وہی شرائط ہیں جو دوسری نماز کے درست ہونے کی شرائط ہیں طہارت جگہ کی طہارت آدمی کی تہارت کپڑوں کی تہارت کبلا کی طرف منہ ہونا اور کیا نام ہے میت کا موجود ہونا اور اس کے بعد جو ہے نماز کے جو چاروں تقریریں ہیں فرض ان کا ہونا یہ ان کی آ, یعنی نواز جنازہ کی صحیح ہونے کی شرائط ہے